لله. الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على سيدة الرسول وخاتم أما بعد أعوه بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم ولا يؤفس بمني هاشم وأولاد علي يعني يشترت أن يكون الإمام یہ بیان امام کا خلیفہ کا قریش میں سے ہونا ضروری ہے چاہیے یہ کہ وہ, وہ قریش میں سے اور اس کے علاوہ خیت سے امام کو ہونا جائز نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے آپ کو سمجھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نصر پڑھتے ہیں کہ محمد بن بن یاد کیے تھے ابنام تک آپ آب کا سلسلہ اس پر سب کہتے ہو اس کے آگے جو ہے ان میں اختلاف ہے کہیں پر میں سلسپی ہے, ہے تو قریش ہے قریش یہ نظر بن کنانا کی اولاد میں سے آپ کے ایک سلسلہ نسل میں آتا ہے نظر بن کنانا قریش کس کی نسل میں سے ہیں نظر بن کنانا یہ ان کی اولاد کو کہتے ہیں قریش جبکہ یا البادیہ کہتے ہیں بنو ہاشم کو اور ہاشم ہے ہاشم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والے محمد بن آبد اللہ بن آبد المخل بن ہاشم بن ہاشم تو آپ کے کیا ہے جدی امجد ہے متلف کے ابا تو یہ ان کی اولاد میں سے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور اس طرح آلوی بھی وہی کہلاتے ہیں اور اس لیے شرط لگا دی ہے متن کے اندر کہ آئما کا قریش میں سے ہونا ضروری ہے اس میں سے ہاشمی ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ ہاشمی ہونا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلے تین خلافہ کا انکار کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ ہاشمی نہیں ہیں ہاں قریشی ضرور ہیں قریشی ضرور ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہے اب رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس اصل وجہ اور یہ شرط برار کیا کہ امام کا قریش میں سے ہونا ضروری ہے اس کے پیچھے ایک حدیث ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امت من کہ امام خس میں سے ہوں گے میں سے اب خود تاکہ ہیں کہ اگر خبر باہر ہے لیکن خودی کو تمام کے تمام صحابہ نے اس حدیث کو بطور استدار پہ پیش کیا اور سب نے اس کو مانا ہے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاد کے بعد انصار جمع ہوئے حضر بکر صدی جب وہاں تشریف لے گئے اب ان لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ انسار میں سے کسی کو بنا نہیں کیا جائے پھر جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سب کے سب نے صدی کو ریٹ کی ہے تو سبر کے سب صحابہ نے استقال کیا ہے جا हुआ है سے پتا چلتا ہے کہ اس پر آپ اجماعت ہے اور ہمیں چاہوں گے قریشی سے ہی ہوں گے ہاشمی کی شرط نہیں ہے قریشی ہونا کیا ہے شرط جی لیکن اس کا انکار کیا ہے خوارش اور معتزلہ نے کئی تاریخ بنیادوں پر کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ امام فریش میں سے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام کا فریش میں سے لازم ہو ضروری نہیں, نہیں کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے کس طریقے سے استعمال کیا ہے ایک دلیل تو انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کس معروف ان بلش تم سنو احتارو اگرچہ تم پر کسی حفشی غلام بنا دیا جائے وَإِن عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي. تو ان بلیا تم ابوشی وہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی کو بھی حاکم بنا دیا جائے تم کیا کرو اس کی اتاب کرو اس ابھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کا قریشی مناسب بھی ضروری نہیں ہے اگر حفشی غلام خد اللہ فرما رہے ہیں تو اس کو تم پر حاکم بنا دیا جائے تم بھی اس کی سنو اطابط کرو بات آئی کہ نہیں رہی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھائی جو حدیث ہے یہ اس متعلق نہیں ہے کہ حفشی کو خلیفہ بنایا جائے کہ آپشی کو خریدا منتخب کیا جائے نہیں بلکہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مستحق شخص کوئی غیر مستحق جو امامت کے لائق نہ ہو اس کو اگر امام بنا لیا جائے اس کو اگر امیر بنا لیا جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی کیا کرو اتحاد کرواری کرو اس سے یہ کہیںتا کہ تم نے خود اپنے اختیار سے کسی کو غلام غلام کو, کو تو اپنا خریفہ بنا, بنا, بنا, بنا, بنا, بنا یہ بن تم نے کیا کرنی, اس کی کرنی ہے یہ کہا اور دوسرے کسی حدیث سے کرتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے حکم نہیں دیا کہ بھائی امام قریش میں سے ہی ہوگا بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن کوئی فرمائی ہے جیسے آپ السلام کو فرمائی ہے کہ میرے بعد پاس ہوگا ایسے ہوگا یہ بہت خواہش کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے احمد الحمد قریش کا مطلب یہ ہوگا کہ امام قریش میں سے ہوں گے میرے بعد جیسے کہ آپ اشرد السلام کے بعد الخوا پائے گا قریش میں سے لیکن یہ کچھ صرف اور صرف ایک یعنی بتایا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صرف اور صرف صرف ایک بتانا ہوتی تو کبھی بھی رد بھی کسی نہ کرتے اور تمام صحابہ آبا آپ کے جواب میں خاموش نہ ہوتے جب صحابہ آپ نے اس سے استدلال کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصولی میں سے ہے یہ آپ علیہ اور محض پیشن گوئی نہیں تھی بلکہ کیا ہے اصولی دین میں سے ہے کہ اس کو کیا ہے ماننا تھا ابھی تو صحابہ نے کیا دیکھیے صحابہ نے اس کو تسلیم کر کے اسی پر ہی اسی کی بنیاد پر کی اللہ تو بعض کس نے معترزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں اور خواہش اس لیے گئی ہے باقی یہ ہے کہ حضرت البکر صدیق کا نسل کیا ہے حضرت فاروق کا نسل کیا ہے اور یہ آپ علصۃ السلام کے نسر میں سے کہاں جا کر ملتے ہیں حضرت اب طالب حضرت علی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا کہ لیے کہ آپ علصۃسلام کے اپنے ہیں تو دیکھیے گا اگر آپ من کہتے ہیں کہ امام ہوگا قریش میں جیسے کہ روافظ کہتے ہیں تشریف کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے یعنی یہ شرط امام شرط یہ ہے کہ امام قریشی ان کا یہ بڑی حدیث اگر چل نے اس کو روایت کیا اس سے استدلال کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کی پرشمہ ہو گیا خالف ہی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے ان بنیادوں پر ہے کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ماد ایک پیشن گوئی تھی حکم تو نہیں تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اسے صابر کر رہے ہیں تو کیسے نہیں اور دوسرا یہ کہ آپ الحمد للہ ھاب دن، ھاب جن، غلام کو بھی بتا دیا جائے تم کو میں سے ہونا کوئی ضروری نہیں اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی وہ یہ ہے کہ کوئی مسلط ہو جائے کوئی زبردستی بن ہے اپنے اختیار کو شخص بن جائے کہ پھر تمہاری ذمہ داری بتایا جیسے کھیت ہی حری سلام میں بارے میں اس کیا کہ لوگ ایسے ہوں گے ان کے عمراہ ایسے ہوں گے کم تم لوگ وغیرہ وغیرہ ہاشمی شرط نہیں ہے کہ وہ ہاشمی ہو او علوی حس میں سے نہیں تھے بنی حاشن سے نہیں تھے اور ان کے خلاف دلائی سے ثابت ہے تو پتہ چلا کہ ایک کا ہاشمی ہونا ضروری نہیں ہے تو ان کان قانون قریشن اولاد اگر بن کرنا کی اولاد کا نام ہے وہ ہاشم وہ آپلف کے والد ہیں علیہ وسلم آپ کے دادا یعنی دادا کے دادا <تصفيق> اچھا جی تو پڑتا تھا محمد بن عبد اللہ ابن مره، ابن نكاع، بن لوي بن غالب، بن فعر بن مالك، بن نظر بن كانانا، بن خزماء، بن مدركة، بن إلياس، بن مدر بن نذاب، بن معد بن عدنا. فالعلاوية والعباسية من هاشم، لأن العباس وعبه طالب ابن عبد المطالب. علاوية والعباسية. علاوية والعباسية سے یہ دونوں کے دونوں کس میں سے تھے عبد البدل کے بیٹے ہیں وہ ابو بکرین قریشی قوریشی ہیں وہ ہےگ بن مرہن تو آپ کے ساتھ جا کر تو بکر صدیق کا نسل کہاں ملتا ہے مرہ پر ٹھیک ہے جی مرہ پر جا کر آپ والے مل رہا ہے تو بکر صدیق وہاں سے آگے پھر کیا ہے سلام کا ہی نسل ہے اچھا یہ کا جا کر آپ السلام کے ساتھ آپ کا نسل جا کر ملتا ہے بن خوشی بن قلع بن مرنا بن کا ہی ہے ٹھیک ہے جی تو کا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا دیکھیے سر یہاں پر بھی ترتیب ہے کیا شان ہے صدیق جہاں پر آپ ترتیب دیکھیں گے نا تو بالکل آپ کیسے ملے گی اب یہاں دیکھیں آپ کہ آپ الحرۃ السلام کے ساتھ جا کر نصب مل رہا ہے تو بکر صدیقی کہاں پر مرہ پر اور مرہ کیا ہے کاپ سے پہلے ہیں اور ادورے پڑھ کر نسل کہاں جا کر مل رہا ہے کہاں پر مل رہا ہے کیا لاس ابن اب نے آپ ابن آپ کی مناف اچھا یہ کافی پہلے نصب کہاں پر جا کر ملتا ہے فن ہاشوں کے بعد ہے. تو یہ حضرات ہیں صاحب جن کے بارے میں ثابت کی کیا گیا کہ یہ دینے کی دینے کی دینے کی دینے کیا ہیں قریشی تو ضرور ہیں قریشی تو ضرور ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہے اس لیے کہ ان کا نصب الگ ہے یہ اور شاخ وہ اور شاخ ہے نہیں ساری بات یہ ہاشمی نہیں ہے اس لیے امام کا قریشی ہونا ضروری ہے ہاشمی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اولاد اولادیالی میں سے بھی امام کا ہونا ضروری ہے جس طرح کا حافظ کہتے ہیں اور قریش کا ہونا ضروری ہے نہ یہ کہ قریش کے علاوہ کوئی امام ہوگا جیسا کہ معتدلہ اور خوارث کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سب کو خیر حافظ سب کو خوش ہو